السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اللہ حبین صلاح السلام علد المسدین نبین محمد وعلی صحبی بعد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نویں بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جانور نکلے گا دعوت الارض اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جب آخری زمانے میں فساد پھیلنے اور برائیوں کے ظاہر ہونے اور لوگ اچھے برے سب غلط ملت ہو جائیں گے کافر اور مومن کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی ایک جانور ظاہر فرمائے گا جس کا کام ہے مومنوں اور کافروں اور منافقوں کی نشاندہی کرنا تو اس کے تعلق سے ہمیں قرآن میں اور صحیح احادیث سے جو معلومات ملتی ہیں اس کی روشنی میں سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ دعوت الارض کیا ہے پہلی چیز یہ کیا چیز ہے وہ کہاں اور کب ظاہر ہوگا اس کے ذمے کیا کیا کام ہوں گے یہ تمام چیزیں مختصر طور پر جو بھی ہمیں صحیح معلومات دستیاب ہیں قرآن حدیث روشنی میں اس کو ہم بیان کریں اس سے پہلے کہ میں یہ چیز بتاؤں گی بھائی نے پوچھا تھا کہ سورج جب جس دن مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد پھر قیامت قائم ہونے تک سورج کہاں سے طلوع ہوگا اس سلسلے میں میرے عزیزوں ایک روایت تو آتی ہے لیکن اس کے صحت کا علم اللہ تبارک کو پتہ نہیں اس کی روایت وہ, اس روایت وہ روایت کہاں تک صحیح ہے اس کے اندر یہ ابن مردوی نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو سورج جس دن طلوع ہوگا اس کے بعد اپنی حالت پر آ جائے گا مطلب روزانہ پھر مشرق سے ہی طلوع ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ سورج ہمیشہ قیامت تک مغرب سے طلوع ہونا شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ سورج ایک مخصوص وقت تک مطلب جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن بس وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد مشرق سے پہلے کی طرح طلوع ہوگا لیکن بھلے مشرق سے طلوع ہو ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے حدیث سے پڑھا ایک اجتناف ہم کر سکتے ہیں بقیہ جو ہے بات اللہ تبارک وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا حقیقت ہوگی اللہ اعلم اچھا سب سے پہلے جانور کے نکلنے کی دلیل کیا اس کا تذکرہ قران کریم میں موجود ہے یقینا قران کریم میں اس کا ذکر موجود ہے دلیل کیا ہے دلیل اللہ تبارک وتعالى کا فرمان واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون جب اللہ تبارک وتعالى ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات جب ان لوگوں پر قرب قیامت کی وعدے کی جو بات ہے جب پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے افرت جنا الارض تو کل نہ بھی آیا لا اللہ کہ وہ ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا اور دوسری بات زمین کا جانور نکلے گا جانور ہے وہ اب لوگوں نے بہت سی تعویلات کی اس کو میں بتاؤں گا کیا کیا تعویلات کی بعد میں اچھا دوسری بات یہ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ تل وہ ان سے گفتگو کرے گا وہ جانور ان سے کیا کرے گا گفتگو کرے گا اس کے اندر مفسرین نے دو اراتے بیان کی ہیں ٹھیک ہے تنبی اہم ایک پڑھی گئی ہے تنبی یعنی وہ ان کو خبر کرے گا وہ ان کو خبر کرے گا اور یہ بات بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ تکلیم یہ ان سے گفتگو کرے گا تنبی کے معنی میں اچھا اب ایک دوسری جو کرت ہے وہ کرت روا... ہے تکلم کلیما یکلم سے ہوگا جس کا مطلب کیا ہوگا زخمی کرنا جس کا معنی کیا ہوگا زخمی کرنے کا اب وہ جو معنی ہے وہ بھی مفصرین نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو زخمی کرتا جائے گا یعنی نشان لگائے گا زخم کر کے داختے ہوئے نشان لگائے گا کہ کون کافر ہے کون منافق ہے کون مومن ہے یہ جو ہے دو تفصیریں بیان کی گئی ہیں دوسری تفسیر جو ہے سعید ابن جبید اور عاصم جہدری اور ابو رجا اطارلی کی خلاف ہے یہ کہ تک لم اے تج یعنی تج یعنی وہ انہیں زخمی کرے گا یہ ایک چیز ہے اچھا دوسری جو روایت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تخل لمحم یعنی وہ ان سے گفتگو کرے گا وہ ان سے بات کرے گا یہ بھی جو ہے ہمارے اسلاف سے ثابت ہے اچھا آپ یہ بس یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن سے اس کی دلیل ہو گئی اس کی تفسیر میں علماء نے جو معنی بیان کیا گیا کہ جب فس یعنی جب اول واقع ہو جائے گا جب واجب ہو جائے گا مطلب کیا ہے اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں فس کو معصیت بڑھ جائے گی سرکشی کا شکار ہو جائیں گے لوگ اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کریں گے اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چھوڑ دیں گے اور یہاں تک کہ بعض علماء نے اس حدیث کے اس کے اس میں یہ بھی بیان کیا ہے تو اس وقت ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ علماء گزر جائیں گے علماء کا انتقال ہو جائے گا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ تو پکی بات ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا جس طرح سے قرآن نازل کیا گیا تھا اس طرح سے قرآن اس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا اور بلکہ حفاظ کے سینوں سے بھی وہ قرآن کیا کر لیا جائے گا چھین لیا جائے گا تو یہ بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان کیا یہ لئے علماء نے کہا کہ دیکھو عبداللہ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ قبل اس کے کہ قرآن اٹھا لیا جائے قرآن کی تلاوک کثرت سے کیا قرآن کی تلاوک قصرت سے کیا کرو لوگوں نے کہا مان لیا یہ, مسالح, یہ قرآن تو اٹھا لیا جائیں گے لیکن لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے سینوں میں جو قرآن ہوگا اس کا کیا ہوگا لوگوں کے سینوں میں جو قرآن ہوگا اس کا کیا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اسے بھی راتوں رات اٹھا لیا جائے گا وہ بھی سینوں سے غائب ہو جائے گا قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن غائب ہو جائے گا پھر صبح کو لوگ خالی ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ تک بھول جائیں گے اور جاہلیت کی گفتگو اور رسم و رواج میں جا پڑیں گے اور وہ موقع ہوگا کہ ان پر یہ وعید واجب ہو جائے گی وہ عید وقال کا یہ, یہ تفسیر علماء نے اس کی تفسیر بیان کیا اور واقعی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ایسی جہالت پھیل جائے گی آخری زمانے میں یہ سب قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ یہ نشانی بھی ملی ہوئی ہے ایک ایسی جہالت پھیل جائے گی ایسی جہالت پھیل جائے گی کہ آدمی کو پتا نہیں چلے گا اور آدمی آدمی کو اس, مطلب اس طرح سے اسلام مٹا, مٹ جائے گا جس طریقے سے وشی الف نبی صلی صلاح تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کپڑے کا نقش و نگار مٹ جاتا ہے کپڑے کا رنگ مٹ جاتا ہے اس طرح سے یہاں تک کہ آدمی آ, نہیں جانتا ہے کہ نماز کیا ہے غوزہ کیا ہے یعنی یہ سب چیزوں کو اچ... ارکان اسلام کو بھول جائے گا ایسی کیفیت آ جائے گی ایسی کیفیت آ جائے گی اور بس کہیں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو لا لاہ لہ کہتے ہوئے پایا ہے ہم بھی اپنے ماں باپ کو لا لاہ ہم کہتے ہوئے پایا ہم بھی لا الہ ل اللہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی لا پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کیفیت آئے گی اور یہ بھی کیفیت آئے گی کہ قیام کے قائم ہونے سے پہلے پہلے کہ کابت اللہ کو گرا دیا جائے گا کابت اللہ کو گرا دیا جائے گا بلکہ وہاں آگ لگائی جائے گی اور زبر سوی جو باریک پنڈلیاں والے جو حبشہ کا جو حفشا کا شخص جو باریک پنڈلیاں والا ہوگا وہ آ کر کے کابت اللہ کو کیا کرے گا دھا دے گا یہ صحیح نشانیوں میں یہ مشکور ہے قیامت کے لیکن یہ کہ اس کو علما بازا نے بڑی نشانیوں میں شامل کیا اور بعض علماء نے چھوٹی نشانیوں میں شامل کیا چونکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا قرآن مطلب یہ کہ جتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ یہ چھوٹی نشانیاں ملی ہوئی ہیں اس لیے بعض علماء نے اس کا حکم دے دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دس بڑی نشانیاں یہ مشہور ہیں حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے واضح کیا تھا بہرحال حدیثوں سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے کہ جانور نکلے گا اس کی کیا دلیل ہے حدیثوں سے ایک حدیث تو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ کر کے سنائی مسلم کی روایت ابو اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرجنا نفسن من خیرا طلوع شمس میں مغربی الارض تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس بندے کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور اس کے ایمان میں یا اس کوئی خیر کی چیز نہ کمائی ہو اس نے تو وہ تین چیزیں کون سی ہیں طلو شمس میں مغرب سورج کا مغرب سے تلو ہونا وہ دجال دجال کا ظاہر ہونا و دت الارض اور دت الارض کا جان زمین کے جانور کا ظاہر ہونا یہ ہم نے توفیق بتا دی دونوں حدیثوں میں سورج کے مغرب سے کلو ہونا اور یہ تینوں اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں ہم نے اس کی توفیق بتائی تو میرے حدیث یہ ایک حدیث ہے اور ایک, ایک حدیث ہے عبداللہ اللہ عب امر صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک عبداللہ امرۃ اللہ کی روایت یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک ایسی حدیث یاد کی ہے لم انسا اگاد جس کو میں نے بھولا نہیں ہے میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے ان بل آیت یہ خروجن شمس میں سب سے پہلی آیت ظاہر ہونے میں کون سی ہے ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیا سب سے پہلی نشانی سورجتا, سورج کا مغرب سے طلوع ہوناس اور جانور کا لوگوں پر نکلنا ذہن چاشت کے وقت کوئی ماں کا نہ پھل اخرا اللہ قریبا جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہوگی اسی کے بعد فوری دوسری نشانی قریب میں ظاہر ہو جائے گی اب یہ جو حدیث ہے اس کا ہم نے علماء نے تدبیر جو دی تھی وہ ہم نے بتایا تھا کیا ہے تدبیر اس کی کیا ہے کچھ اعتراض پایا جاتا ہے کس حدیث میں کچھ اعتراض پایا جاتا ہے دوسری حدیثوں سے کچھ ٹکرا رہی ہے حدیث نعم. نہیں بعض ریوا میں آتا ہے کہ پہلی جو نشانی ہے وہ کون سی چیز ہے دجال کا ظہور دجال کا یہاں پر پہلی جو نشانی ہے وہ کس چیز کا ذکر ہے اس میں سورج بابز سے کتلو ہونا تو کیا تدبیر دی ہے علما نے حاضر حاضر نے حاضر کی تدبیر ہم نے بتائی تھی آپ کو رحمت اللہ ہاں زمین کے اعتبار سے جو بڑی نشانیاں ہیں زمین میں یا زمین کے نظام کو تبدیل کر دینے والی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونے والی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے اور آسمان کے نظام کو بدل دینے والی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی کون سی ہے اسی سے ان دونوں روایتوں کی تطبیق ہو سکتی ہے اسی سے ان دونوں روایتوں کی تدبی ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سورج پہلے مغرب سے طلوع ہوگا یا جانور پہلے ظاہر ہوگا ہاں ہاں سنت سنت کوئی بھی چیز پہلے ظاہر ہو سکتی کیونکہ نبی نے حد بندی نہیں کی ہے کیا فرمایا آپ نے غور کیجئے وہ ماکانت قبلیاں فلخرا قریبا یہ فرمایا یہ واضح ہے بیان کیا فرمایا ان دونوں میں سے پہلے جو بھی نشانی ظاہر ہوگی تو دوسری نشانی اس کے پیچھے ہی قریب میں آ جائے گی اب آپ نے کہا ان دونوں میں سے یہ کیوں نہیں کہا سورج پہلے مغرب سے دا اس کے بعد یہ حد بندی کیوں نہیں کیا ایسا نہیں کیا تو اس لیے جس طرح سے نبی نے سمجھایا اسی طرح سے جس طرح سے نبی نے ہمیں بتلایا اسی طرح سے ہم ایمان لائیں گے لیکن ایک اشتناس والی بات ہوتی ہے بعض علماء نے اس طرح سے سمجھا ہے کیا سمجھا ہے بھائی پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے جی چاش کے وقت ہاں یہ جو علامت ہے چاشت کے وقت نکلنے کی تو سورج نکلنے کے بعد ہی چاشت کا وقت آتا ہے یہ ایک استمبا کیا علما نے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے الفاظ ہی پر غور کرنے سے سورج جب نکلتا ہے مغرب سے اور پھر جب چاش کا وقت کا اسی کے بعد آتا ہے تو وہ جانور جو ہے چاشت کے وقت فوری نکلے گا تو میں نے کہا کہ استمبا علما کا میں نے کہا علماء کا یہ استمبا اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ان میں سے جو بھی پہلے نکلے گی ہم یہی کہیں گے بس اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے ان میں سے جو نجانی بھی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد ہی کیا ہے اچھا اچھا جانور ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی یہ ہے کہ اس کی تاریخ کی روایت سے بھی ہوتی ہے واقعے سے مزید ہے کہ جب پہلی نشانی ظاہر ہو جائے تو قلم ایک طرف ڈال دیے جائیں گے اور کو روک لیا جائے گا اور لوگوں کی بالکل بالکل یہ دلیل ہاں بیٹھ جی جی جی جی ہاں یہ ایک دلیل ہے جو کہیں گے جب قلم بند کر دیے جائیں گے اور پھر صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے یہ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے اپنے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے دلیل دیتے ہوئے یہ بھی کہا اس بات کو بھی کہا کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا نا کہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ بعد میں توبہ قبول ہو سکتی ہے یہ بس اس دن کے لیے خاص ہے یہ حکم بعد میں توبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے اور اس کے لیے ضعیف روایتوں سے استدلال کیا تو ابن حجر نے وہ موقوف روایت سے اور دوسری روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے بتلایا کہ دیکھو توبہ کا دروازہ اسی وقت بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے قیامت قائم ہونے تک کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا یہ اس کی دلیل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور نکلے گا کہ وہ ان کی ناکوں پر نشان لگائے گا تمہارے درمیان ایسے نشان زدہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلے جائے گی رفتہ رفتہ نشان سب پہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لگاتے چلا جائے گا اب یہ جو ہے کس طرح سے نشان لگائے گا کہتے ہیں کہ وہ داغنے والی بات ہے انشاءاللہ ایک روایت ہے جس کا علماء کا کلام ہے لیکن اس کو میں بیان کروں گا لیکن صاحب کتاب نے اس کو انہیں صحیح قرار دیا ہے اور کچھ تحقیق بھی پیش کی ہے وہ بیان کریں گے ان تو وہ نشان لگ داغ لگائے گا کفر کا یا مومن ہونے کا کافر ہونے کا یا مومن ہونے کا منافق ہونے کا فیقول یہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی حتہ الرجل البعیر یہاں تک کہ آدمی ایک اونٹ خریدے فیقول مم، مم گا فیقول اشترے تہو لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کس سے خریدا ہے فیقول من احد المختیین میں ایک آدمی سے جو نشان زدہ ہے جس کی ناک پر یہ نشان لگا ہوا ہے وہ اس سے میں نے یہ اونٹ خریدا ہے جو نکیل زدہ ہے ایسے آدمی سے میں نے یہ سامان خریدا ہے تو میرے حدیث اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو کہ جانور کا کام کیا ہے نشان لگانا نشان لگانا کافر منافع مومن جو بھی ہے اس کی تمیز کرنا بس کون مومن ہے کون کافر اچھا ایک مسند احمد کی روایت جو کہ مختلفی ہے محدسین کے درمیان اس کی صنعت کے اعتبار سے اس حدیث کو ترمیدی نے بھی روایت کیا ابو حرض اللہ کے حوالے سے بیان کیا گیا تقرج الداب جانور نکلے گا وہ ماساموسا اور اس جانور کے ساتھ موسا علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی کس کی لاٹھی ہوگی موسا علیہ السلام وہ خاتم سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی کافر کو کیا لگائے گا وہ نشان لگائے گا افان احد عہد الواتی انفل کافر کافر کی ناک پر کس پر نا پر اس سے معلوم پیشانی پر نہیں داغ لگے گا کہاں پر ناک پر کافر بالخاتم اور کس انگوٹھی سلیمان بل اصا اور مومن کے چہرے کو عصا سے چمکا دے گا مومن کے چہرے کو کس سے وہ لاٹھی سے جو لاٹھی لے کر کے آئے گا علیہ السلام کی اس سے وہ کیا کرے گا چمکا دے گا اچھا کافر کی ناک پر کس سے نشان لگائے گا انگوٹھی سے اور مومن کے چہرے کو اثا سے چمکا دے گا یہاں تک کہ جب لوگ ہتہ ان خوان لشتمع الا خوانین جب لوگ اپنے دسترخوان پر جمع ہوں گے فیقول یا مومن و یکا یا کافر تو دسترخوان پہ جمع ہونے کے بعد کہیں گے اے کافر اے مومن اے کافر ایک دوسرے کو لے کرفر اے مومن, اے مومن یہ کیفیت ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ نشان لگانے کے بعد لوگ دسترخوان پہ جمع ہوں گے کھانے کے لیے اور اس وقت ایک دوسرے کو کہیں گے اے مومن اے کافر اس طرح سے کہیں گے وعلیکم السلام اللہ ابھی اس روایت کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے اب علام علبانی اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا اس حدیث کو اور کہا کہ اس کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان ہیں جو ان کے نزدیک البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہیں اچھا لیکن احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس راوی کو سکھا کہا ہے اسی بنیاد پر یہ حدیث مختلفی رہی ہے کہ اس کو لیا جائے یا نہ لیا جائے لیکن کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ روایت زیادہ بات صحیح ہے کہ وہ راوی جو ہے سکھا ہیں اور امام ترمیدی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح قرار دیا چلو ہم اجتناز کر لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات واضح ہوتی ہے دعبت الحرض کے بارے میں اگر ہم اس سے اجتناز کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ یہی بات واضح ہوتی ہے اب اس سے آگے اس سے آگے جو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہاں سے نکلے گا اور وہ کیسا ہوگا اس کی صفات کیسے ہوں گی اس تعلق سے میرے عزیزوں صحیح بات دیکھا صحیح بات اس کے بارے میں کہی جائے تو کوئی ایسی صحیح عادیت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے آثار ہیں جو ضعیف ہیں اور بلکہ جس پر علماء نے اعتماد نہیں کیا ہے بس ایسی نقل کر دیا ہے بلا کسی تمیز کے تحقیق کے تو اس پر ہے جو ہے یہ جو پھیلتے ہوئے گئے ہیں اسی لیے دیکھیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ ہم جو سلفیوں کا جو کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت ہی محنت طلب کام ہے محنت طلب کام ہے وہ کیا ہے تصفیہ اور تربیہ کا تصفیہ اور تربیہ کا ہاں تصفیہ سے مطلب یہی چیزیں ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ صحیح حدیثیں کون سی ہیں ضعیف حدیثیں کیا ہیں اس کا علم حاصل کریں کیونکہ جو دین ہے وہ صرف صحیح حدیثیں اور قرآن پر مبنی ہے ضعیف روایتوں سے کوئی مسئلے ثابت نہیں ہوتے دین کے کوئی احکام ثابت نہیں ہوتے یہاں تک ثابت کیا کہ ضعیف حدیثتوں کو یہاں تک کے فضائل میں بھی نہیں لیا جائے گا وہ جو متقدمین کا نام لیا جاتا ہے کہ متقدمین ضعیف روایتوں کو لیتے تھے تو وہ ضعیف روایتیں نہیں وہ حسن درجے کو پہنچتی ہیں وہ روایتیں اس کو متقدمین نصر دو ہی تقسیم تھیں یا تو حدیث کیا ہے بولیے یا تو حدیث صحیح ہے یا تو ضعیف ہے تو وہ ضعیف میں جو حسن درجے کی ہوتی تھی اس کو بھی ضعیف میں شامل کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ یہ قابل عمل ہے لیکن امام تریویدی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو امام تریویدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا کہ صحیح حدیث پھر حسن اور پھر ضعیف تو یہ جو بیچ کے ہیں یہ قابل استد لال ہیں تو وہ اس سے مراد ہے جو متقدمین کی مراد ہے جو بعض لوگ یہ انہیں لوگوں کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ متقدمین لیتے تھے ضعیف روایتوں کو وہ اس سے مراد ہے تو بہریک ہے عزیز ہو یہ تو ایک ایسی بات تھی لیکن دیکھیے کہ اس میں اس جانور کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں مطلب ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ جانور کون ہوگا کیسے کیا ہوگا بعض لوگوں نے باقاعدہ میں نے یہاں پہ ریفی آپ کی کتاب میں دیکھا وہ باقاعدہ اونٹ کی تصویر دی گئی ہے اونٹ کی تصویر دیجانے کے لیے لیکن بات صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح السلام صالح علیہ اسلام کی وہ اونٹنی ہے جو آئے گی جو ٹک لگانے کے لیے آئے گی بات سمجھ میں آ رہی سال علیہ السلام کی اونٹنی ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں اور یہ بھی ایک قول ہے اس سلسلے میں وہ اونٹنی کا بچہ ہے سال علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ایک دوسرا قول ہے اچھا تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ججال کا جاسوس جو جانور کی شکل میں تھا جس کے آگے پیچھے پورے بال سے لچپت تھا وہ جو جانور ہے دعبت وہ ہے دعبت الرض یہ تیسرا قول یہ بھی جو ہے منقول ہے اور امریک نہوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جانور جانور نہیں وہ, وہ انسان ہے وہ دبت الرض کیا ہے وہ انسان ہے باقاعدہ مناظرہ کرے گا اعلی بدر سے اعلی شرک سے اہل کبر سے مناظرہ کرے گا ان سے بحث مباحثہ کرے گا ایسی بھی باتیں کہی نہیں اچھا جی کسی گاڑی کرے گا کسی جی اچھا تو پھر کسی نے یہ لوگوں کے اقوال ہیں تو اسی طریقے سے کسی نے یہ کہا کہ وہ خطرناک جراثیم ہیں وہ دعبت الر سے مراد کیا ہے وہ جراثیم جراثیم تو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے یہ نہیں یہ ایک دم جو ایسے باطل اقوال ہیں یہ باطل اقوال ہیں جس کا تصفیہ ضروری ہے تو یہ تمام چیزیں صحت سے اس کا مطلب یہ کہ صحیح قرآن اور صحیح عادی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اقوال کا معلوم ہے دعبۃ العرف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں معروف زمین ایک جانور جانور چوپائے کو کہتے ہیں یہ معروف ہے اب پھر اب اس کے بارے میں جب اس کی صفات کے بارے میں کوئی خاص ہمیں تفصیلات نہیں آئی ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرنا ہی ہمارے ایمان کا تخاضہ ہے اس میں غیر میں دخل اندازی کرنے کی غیبی معاملات میں کوئی ضرورت ہے، نہیں ہے تو نے کہا کہ امام علیہ نے جو دعوت دی لوگوں کو بھائی ہمیں ہم صلفی ہیں تصفیہ تربیہ کا کام کرنا چاہیے یہی کہتے ہیں فقی،, فقی کتابوں میں عقیدے کی کتابوں میں جو غلط سلط باتیں ہیں جو موضوع جھوٹی یہ وہ جو مندحت باتیں ہیں اس کو صاف کرو اس کو نکالو اس کو صرف صحیح عقیدے کا میٹیریل صحیح فقر کا جو میٹیریل ہے وہ پیش کرو لوگوں کو تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو یہ سلفیوں کی ذمہ داری ہے بہت بڑی اہل ودت تو نہیں کریں گے بریلوی تو نہیں کریں گے قبر پرست تو نہیں کریں گے یہ ہم ہی لوگوں کا کام ہے اس لیے ہمیں محنت کرنے کی ان سب چیزوں میں ضرورت ہے اچھا اور یہ کوئی جانور کا بات کرنا کوئی یہ بڑی چیز بھی نہیں ہے یقیناً خیال کی بڑی نشانیوں میں سے لیکن کچھ کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے بات نہ کریں گے ایک اور دجال کے دجال پر رد کرتے ہوئے میں نے یہ جو مودودی صاحب کے قول پر اور مودی صاحب کا جو موقف ہے حدیث دجال کے تعلق سے اس پر رد کرتے ہوئے ایک چیز میں نے یہ بھی پڑا اور ابو ابیا جس نے یہ کہا ہے جس نے انکار کر دیا کہ یہ سب خوراپات ہے یہ جانور کا نکلنا اس کے تعلق سے جو اس نے کابیلات کی بہت سی تو اس پر رد کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی رد کیا بھائی یہ جانور کے نکلنے کے تعلق سے تحمیر کی کیا ضرورت ہے آپ ویسے بھی سوچ سمجھ سکتے ہیں دیکھو ایک طوطا ہے ایک توتا ہے اس کو رٹاؤ اور اس سے بات کرو تو بات کر سکتا نہیں کر سکتا کئی چیزیں بات کرتا ہے جس طرح سے بس وہ اتنا ٹرین کرا دیتے ہیں وہ توتاوں کو کہ وہ باقاعدہ انسانی گفتگو شروع بات کرنا جیسے وہ آپ بولیں گے اس طرح سے وہ بولیں گے ہے نہیں ہے تو یہ اس کا انکار کرنے کا کیا مانا ہے جبکہ صحیح حادث سے قرآن سے یہ بات ثابت ہے جو تعیل کر رہے ہیں داپت اللہ ان لوگوں پر رد کر دیں بعض علماء نے ویسے اکلی طور پر بھی اس کو جو ہے دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی طریقے سے میرے ہم نے یہ بتایا تھا کہ جانور کے گفتگو کرنے کے تعلق سے دو کراط ہیں دو کراط ہیں پہلی قرات کیا ہے بھائی تکن لم تکن لی مہم. اور یہ جو ہے تو کی جو قرآ ہے گفتگو کرے گا یہ قول عطا خراسانی کا ہے اور اسی قول کو ترجیح دیا ہے اور امام علی رضی نے اپنایا ہے اس کو اختیار کیا ہے اور جو ہے یہ اس بات پر جو ہے اس کی تائید کی ہے لیکن دوسرا جو قول ہے دوسرا جو قول ہے کہ وہ تکلیم تکلمہم یعنی وہ بیمانہ تجرب یعنی وہ ان کو زخمی کرے گا اور اس کی دو, اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے تخرج داپا تسیم الناسا الخراتی میں کہ وہ لوگوں کو داغے گا کس پر لوگوں کس کے انسانوں کے ناکوں پر تو اس سے بھی یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے یہ دونوں میں کوئی کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے دونوں تفصیلیں جو ہے منکول ہیں الحمد للہ دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صحیح حدیثوں سے یا شریعت کی کوئی باتوں سے ٹکرا رہی ہو تو انشاءاللہ دونوں مانا میں کوئی اس میں تارس کی بات نہیں دونوں مانا صحیح ہے اچھا بعض ضعیف حدیثیں اس تعلق سے بہت سی ضعیف حدیثیں اس تعلق سے وارد ہی ہیں ویسے صاحب کتاب نے بھی اس پر تو جو دلائی ہے لیکن ایک اہم نقطہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ دعوت الارض کہاں سے نکلے گا اس کا نکلنے کا مقام کہاں ہے جانور کہاں سے نکلے گا کس جگہ سے نکلے گا اس سلسلے میں بھی میرے عزیزو صحیح روایتوں سے جانور کے نکلنے کی تحدید نہیں ہے کہ کہاں سے نکلے گا اللہ بہتر جانتا لیکن بعض علمانے اس کی ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں تو ان میں سے یہ ہے کہ بعض اللہ نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکلے گا کہاں سے مکہ مکرمہ کی سب سے عظیم مسجد سے یعنی مسجد الحرام سے نکلے گا اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا خروج تین مرتبہ ہوگا اس جانور کا خروج کتنے مرتبہ ہوگا تین مرتبہ ہوگا ایک مرتبہ وہ صحراؤں سے نکلے گا دوسری مرتبہ پھر وہ پوشیدہ ہو کر کے کچھ دیہاتوں سے نکلے گا تیسری مرتبہ مسجد حرام سے نکلے گا اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ مطلب سفا کی پہاڑی سے نکلے گا زمین پھٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر سفا کی پہاڑی سے نکل کر کے پھر لوگوں میں پھر وہ اپنا کام کرے گا یہ تمام عزیزوں اس کا جو عمدہ ہے اس کا جو مستند اس کی دلیل ہم دیکھنا دیکھیں گے تو علماء نے اگرچہ ذکر کیا ہے اس میں یا تو وہ ضعیف آثار ہیں لیکن صحیح احادیث سے یا صحیح آثار اس سلسلے میں نہیں ملتی ہیں اس لیے اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہی صحیح ہے اس لیے جب امام شیخ محمد بن عبد الرحمن عریفی لکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلے گا اس کی نکلنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح نکلے گا جس طرح اللہ عز و جل نے خبر دی ہے لیکن یہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے نکلے گا بس انہوں نے اتنا ہی بھیا کیا بس آگے کوئی یہ نہیں چونکہ وہ صحیح عدیظوں سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کرنے کا کیا مانا تو یہ میرے عزیزوں اس جانور کے نکلنے کے تعلق سے کچھ وضاحاتے ہیں اب آخری جو نشانی ہے قیامت کی بڑی نشانی ہونے سے جو بڑی نشانی ہے وہ ہے آگ کا نکلنا اس سلسلے میں کئی روایتیں آتی ہیں اور ان حدیثوں میں پہلی دلیل آگ سب سے آخری نشانی آگ یمن سے نکلے گی اس کی کیا دلیل ہے آپ لوگ بولیے آگ یمن سے نکلے گی اس کی کوئی دلیل ہے قیامت کی یہ بڑی نشانی ہے جی بالکل بتائیے ہاں کس حدیث میں ہے بالکل کون سی حدیث ہے جی حدیث ہے رزن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں دس مکمل نشانیاں بتائی گئی وہ آخر کا نارون تخرج من المن تقرد النا سا محشری رد اللہ سہیلا نہ شریح سب سے آخر میں کون سی کون سی نشانی ہے آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو کہاں لے جائے گی یمن سے نکل کر کے اپنے میدان محشر کی طرف لے جائے گی میدان محشر کون ہے شام کے علاقے میں لے جائے گی دنیا میں میدان مشرق کہاں ہے ہاں جہاں پر سکونت اختیار کرنے کی جہاں پر اختیار کرنے کی زمانے میں فضیلت اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ جس میں عبداللہ ابن انسرو کی روایت ہے نبی علیہ السلام سے اسلام لانے سے پہلے تین سوالات کیے تھے کتنے سوالات کیے تھے تین سوالات پہلا سوال کیا تھا ماں اول اشرات قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور دوسرا نش... دو... دوسرا سوال کیا تھا جنت کا کی پہلی غذا کیا ہے اور تیسرا سوال کیا تھا بالکل بچہ ماں کے مشابے کیوں ہوتا ہے یا باپ کے مشابے کیوں ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے تو نبی اسراط السلام نے تینوں کے جوابات دیے پہلے فرمایا کہ قیامت کی جو پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے نارن کا شرناسا من المشرقی المغر ناگ ایک آگ نکلے گی جو مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو ہٹا کر کے لے جائے گی یہاں پر کیا بتایا آپ نے قیامت کی پہلی نشانی اور حدیث, حدیث حضیفہ حزیفہ حض... بن کی حدیث میں کیا موجود ہے آخر آخر آخر آخر آخر. آخر. آخر. آخر. آخری نشانی تھوڑا سا تاروض ہوا نہیں ہوا ہاں لیکن الحمدللہ جب ساری حدیثوں کے اس سلسلے میں اکٹھا کریں گے تو کوئی اس میں تعار کی بات نہیں ہے الحمدللہ علماء نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا حدی سے حزیفر رضی اللہ عنہ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے آخری نشانی ہے یقینا یہ آخری نشانی ہے ان نشانیوں کے اعتبار سے جو نشانوں کا جن نشانیوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یعنی جن نو نشانیوں کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بعد سب سے آخری نشانی کون سی ہے کون سی ہے آگ کا نکلنا اچھا جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اس کے اعتبار سے یہ سب سے آخری نشانی کہلائے گی اچھا پھر یہ جو اس حدیث میں جو پہلی نشانی کا جو ذکر ہے یہ قیامت اس کے بعد قائم ہو جائے گی یہ جو ہے پہلی نشانی یعنی دنیا کے ساری نشانیاں ختم ہونے کے بعد جو پہلی نشانی جیسے ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد پھر قیامت کیا ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی تو وہ جو نشانی ہے وہ اسی لیے بعض روایتوں میں جیسے کہ تو اسکال کو دور کر کے فرمایا امرت شاہ یہ کہا یہ اس میں یہ میں رہا تھا کہ قیامت کے معاملہ جب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اس وقت قیامت جب قائم واقع ہونے والی ہوگی قیامت واقع ہونے والی ہے کہ اس وقت کی پہلی نشانی کیا ہے اور وہ دوسری نشانیاں جتنی سب ختم ہوگی نو نشانیاں تو اس میں سب سے آخر میں جو نشانی ہوگی اور یہ قیامت قائم ہونے کے لیے یہ پہلی نشانی ہوگی خلاص اس کے بعد پھر کوئی اور نشانی نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی اور نشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کو میں پڑھ کر کے بھی سناتا ہوں اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ اللہ فرمایامتراس روز قیامت سے قبل حضرات موت سے یا بحرے حضرات موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی جو لوگوں کو ہانک کر کے لے جائے گی اب میرے عزیزوں اس سلسلے میں ذرا ساتھ جو ہے علماء تدبیر دینے کی کوشش کی ان دونوں روایتوں کے درمیان جمع کی صورت کیا ہوگی جس میں بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آگ قیامت کی علامات قبرا کی آخری نشانی ہے اور دوسری روایتوں میں یہ آیا ہے کہ پہلی نشانی ہوگی اس کی تدبیر اس طرح سے ہے جیسے کہ مولک نے بتایا کہ اس کی آخریت ان نشانیوں کے اعتبار سے جو ہے جو حذیف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور اس کی اولت اس اعتبار سے ہے کہ جو ان نشانیوں میں سب سے پہلے ہوگی جو ان نشانیوں میں سب سے پہلے ہوگی جس کے بعد امور دنیا میں سے کچھ بھی نہ بچے گا دنیا کی جو نشانیوں میں سے جتنی بھی نشانی آنے والی ہیں وہ کوئی نشانی با... باقی نہیں بچے گی اس کے بعد یہ پہلی نشانی ہوگی خلاف یعنی اول و آخر ہوگی بس اول و آخر آخر ایسے اعتبار سے کہ دنیا کی کوئی اور نشانی باقی نہیں رہے گی اور اول یہ ہوگی کہ اب اس کے بعد سلف قیامت قائم ہو جائے گی بلکہ ان نشانیوں کی انتہا پر سور پھونک دیا جائے گا ان نشانیوں کے انتہا پر سور پھونک دیا جائے گا بخلاف ان نشانیوں کے جو اس کے ساتھ حضرت رضی اللہ کی حدیث میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد دنیا کے امور میں سے کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں البتہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس کا عروج یمن سے ہوگا اور بعض دوسری روایتوں میں یہ آیا ہے کہ مشرق سے مغرب کی جانب ہانکے گی تو اس کے مختلف جوابات علما نے اس میں بھی دیے ہیں نمبر ایک ان روایات کے درمیان اس میں جمع ممکن ہے آگ کا ظہور کہاں سے ہوگا جو زائدہ جہاں سے ہوگی کہاں سے ہو حضر اور یمن سے یہ تو یہ تو پکی بات ہے اچھا لیکن جب پھیلے گی آگ آ کر کے اور جب ظاہر ہوگی منتشر ہو کر کے پورے طور پر تو وہ کہاں سے ہوگی مشرق سے تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا پار ادن سے نکلنا اس بات کی منافی نہیں کہ وہ لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہاکے وہ اس طرح ہے کہ اس کے خروج کا ابتدا پار ادن سے ہوگی مگر خروج کے بعد تمام روئے زمین پر پھیل جائے گی اور لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانکنے سے مراد حشر کی تعمیم ہے یعنی وہ عمومی طور پر لوگوں کو ہانکے گی نہ کہ مشرق اور مغرب کی خصوصیت ہے اس سے مراد عمومی طور پر لوگوں کو ہکا کر کے لے آئے گی لوگوں کو اور یہ بھی بات ہے کہ وہ آگ جلائے گی نہیں لوگوں کو جلائے گی نہیں وہ آگ بس اس کا کام ہے لوگوں کو ہانک کر کے میدان مشکل میں جمع کرنا بس یہ اس کا کام ہے اس سے آگے نہیں جلانے کا کام نہیں ہے اس کا کام کہ آؤ جلا دو جو بھی اس قریب ہوں گے ایسا نہیں اچھا یہی دوسری تبدیلی یہ بھی دی علما نے جب یہ آگ پھیل جائے گی تو اس کے ہانکنے کے اتنا پہلے یمن سے نکلیں گے اور پھیل جائے گی پھر لوگوں کو جمع کرنے کا جو آغاز کہاں سے ہوگا کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اہل مشرق سے ہوگی اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فتنوں کی ابتدا ہمیشہ مشرق سے ہوئی ہے اور مغرب کو اس لیے انتہا مقرر کیا گیا کیونکہ شام کا علاقہ مشرق کی نسبت سے مغرب تک ہو مغرب ہوتا ہے شام کا علاقہ جو ہے مشرق کی نسبت سے اگر اس کو ہم اندازہ لگاتے ہیں تو وہ مغرب میں پڑتا ہے تو اس طرح سے میرے عزیز و علماء نے تدبیق دینے کی کوشش کی ہے اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ میدان محشر میں لوگوں کو کس طرح سے آگ جمع کرے گی یعنی اس کی تقسیم کیا ہے لوگوں کو جمع کرنے کی تقسیم کیا ہے اس اعتبار سے وہ تقسیم کے تعلق سے علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بتلایا کہ لوگ تین طریقوں سے یا تین فوجوں کی شکل میں میدان محشر میں جمع ہوں گے نمبر ایک یہ فوج ان لوگوں کی ہوگی جو بالکل کھاتے پیتے کپڑے پہن کر کے سوار ہو کر کے میدان محشر میں جمع ہوں گے اچھا دوسری فوج وہ ہوگی جو کبھی چلے گی جو کبھی پیدل چلے گی اور کبھی سوار ہو کر کے چلے گی اور کبھی اسی طریقے سے اونٹنیوں کی قلت کی وجہ سے اونٹنیوں کی سواریوں کی قلت کی وجہ سے کبھی ایک آدمی دو دو آدمی تین تین آدمی ایک ایک اونٹنی پر یا چار چار آدمی ایک ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے اور تیسری فوج اس طرح سے ہوگی کہ ان کو آگ ہکا کر کے لے جائے گی وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں ان کے پیچھا پیچھا کرے گی آگ اور ان کو ہر طرف سے میدان مشکر کی طرف لے جائے گی ہر طرف سے میدان مشکر کی طرف لے جائے گی اگر وہ سوئے بھی رہیں گے تو وہاں پر جہاں بھی خیلولہ کریں گے جہاں رہیں گے وہاں آگ پہنچے گی اور ان کو لے کر کے جائے گی اب آئیے اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کو ہم پڑھ کر کے سناتے ہیں شہان کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو تین طرح سے اکٹھا کیا جائے گا راغبین اور راہبین لوگ خوشی خوشی سے گھبراہٹ کا شکار ہو کر کے رحبت میں رحبت میں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے جمع ہوں گے اچھا اس کے بعد على دو لوگ ایک اونٹنی پر ہوں گے على تین تین مطلب ایک اونٹنی پر ہوں گے على اور چار چار لوگ ایک اونٹنی پر ہوں گے وہ کہ دس آدمی دس لوگوں کو ایک اونٹنی پر بیٹھنا پڑے گا وہ یق بقی اور تیسری قسم بقیہ لوگوں کو جہنم کی جو یہ اس کی جو آگ یمن سے نکلی ہوئی جو آگ ہے وہ جمع کرے گی رات گزارے گی اچھا وہاں طبیعتماؤں بات جہاں وہ قلولہ کریں, اچھا کریں گے وہاں پر وہ ان کے ساتھ قہل کرے گی ان کے ساتھ وہ رکی ہوئی رہے گی لوگ ان کو ہٹانے کے لیے اور اسی طریقے سے جہاں وہ رات گزاریں گے وہاں ان کے ساتھ وہ رات گزارے گی اس کو تس بہو ماں اوم آیسو اس بہو اور جہاں وہ صبح کریں گے وہاں وہ صبح کرے گی وہ تم سی ماں ہوں سو اور جہاں وہ شام کریں گے وہاں پر وہ شام کرے گی یہ ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ نبیل سلاحی ایک انداز ہے میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرنے کا جو حدیث میں بیان کیا گیا ایک اور جو ہے روایت میں آتا ہے اس کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اہل مسجد پر ایک آگ اٹھے گی پھر وہ انہیں مغرب کی جانیں جمع کرے گی انہی کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور انہی کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے اور جو کچھ ان سے گر جائے گا اسی وہ اسی کا حصہ ہوگا یعنی ان کے پیچھے رہے گی اور انہیں ایسے ہانکے گی جیسے ٹوٹے ہوئے اونٹ کو ہکا جاتا ہے یہ ایک حدیث اور ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حزیفر رضی عنہ کی حدیث ہے ابوظر رضی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا بنی غفار قولو ولا بلا اے بنی غفار کہو اور اختلاف مت کرو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم صادق مصدوق نے ہمیں حدیث بیان کی یحشرون سلاث افواج کہ لوگوں کو تین فوجوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا فوج ان راطبین تعیمین ایک فوج وہ ہو ہوگی جو سوار ہو کر کے کھاتے کھاتے ہوئے اور جو ہے کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے جمع کیے جائیں گے وہ فوج ان یمشاؤں اور دوسری فوج ایسی ہوگی جو چلیں گے اور دوڑیں گے وہ فوج ان تصحبل ملا ملا اکا وجوہ تشرو ملنا اور تیسری فوج ایسی ہوگی ہو جن کو فرشتے ان کے چہروں کے بلبوتے گھسیٹ کر کے لائیں گے اور جہنم اور آگ و لنا کی طرف جو ہے لے آئیں گے تحصر ان میں سے ایک آدمی نے کہا قد عرفنا قد عرفنا بال تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تو یہ تو بات ہم سمجھ گئے لیکن ان, ان دونوں چیزوں کے بارے میں تو ہم سمجھ گئے لیکن اس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو چلتے ہوئے ہوں گے دوڑتے ہوئے ہوں گے قال يلقى اللہ, على لا اللہ تعالیٰ ان پر ایسی آفت نازل کرے گا کہ ان کے ایسی آفت نازل کرے گا کہ انہیں پاکا آ جائے گا سواریوں کا انہیں فاقا آ جائے گا سواریوں کا یہاں تک کہ کوئی سواری باقی نہیں رہے گی یہاں تک کہ رج الحدیق المجبا فیوتی ذات القطب فلاح یکروہ یہاں تک کہ ایک آدمی جس کے پاس پسندیدہ بڑا پسندیدہ باغ ہوگا وہ اسے ایک بوجھ دھونے والی اونٹنی کے بدلے میں وہ پسندیدہ باغ دینے کے لیے تیار ہوگا مگر اسے وہ اونٹنی حاصل نہیں ہوگی مگر وہ اسے اونٹنی حاصل نہیں ہوگی تو یہ جو ہے میرے دو لوگوں کے جمع ہونے کے تعلق سے احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اچھا آخری زمانے میں لوگ کہاں آپ کس جگہ پر لے جا کر کے جمع کرے گی میدان میں کہاں ہوگا تو متعدد صحیح روایتوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ میدان محشر شام کا علاقہ ہوگا میدان محشر شام کا علاقہ ہوگا اور یہ جو مشرقی حصہ یہ فتنوں کی بھی سرزمین ہے اور محشر کی بھی جگے یہ جو شام کا علاقہ ہوگا. اچھا آخری زمانے میں لوگ شام کی طرف جمع کیے جائیں گے اور یہ میدان محشر ہوگا صحیح, کہ صحیح سے پتا چلتا ہے ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں سے موقع پر تو آپ نے فرمایا ملک شام کو اپنا مسکن بنا لینا وہاں جا کر کے رہنا برخیف یہ جو ہے یہ حشر ہوگا علماء نے اب بات کے اختتام پہ میں یہ کہوں گا کہ حشر کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں حشر کی کتنے قسمیں بیان فرمائی ہیں چار قسمیں حشر چار طرح کا ہوگا جو احادیث کی روشنی میں جو پتا چلتا ہے ایک حشر وہ ہے جس میں بنو نظیر کو بنو نظیر کو جلا وطن کیا گیا بنو نظیر کو جلا وطن کیا گیا اور جس کا ذکر صورت الحشر میں اللہ سبار کو تعالیٰ نے فرمایا ہے حشر کے نام سے اللہ نے تعبیر کیا ہے اس کو علما نے پہلا حشر کا اچھا دوسرا حشر وہ ہوگا جو کہ اس حدیث کے اندر یا ان حدیثوں کے اندر جمع کیا گیا بیان کیا گیا کہ لوگوں کو یہ آگ یمن سے نکل کر کے اکٹا کرے گی میدان محشر جو حز فرض لانوں کے آدیش میں اور دوسری حدیث میں بیان کیا گیا تیسرا حشر وہ ہے جب لوگ قبروں سے اٹھ کر کے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھ کر کے لوگ میدان محشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے میرے سلاۃ اسلام نے جا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان نقم تک شرونا یوم القیامہ حفاق عوراکن غرلا تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کیسے ننگے پیر عوراتن ننگے بدن غرلا بغیر ختنا کے اٹھایا جائے گا سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تاجو سے پوچھتی ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ایسی ہوگی میدان مشر میں سب ننگے دڑنگے اٹھائے جائیں گے کیا ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے نہیں لگیں گے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف دیکھنے نہیں لگیں گے تو پھر نبی علیہ السلط و السلام نے فرمایا کہ یا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اس سے کہیں زیادہ معاملہ بڑھ کر کے ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہولاک ہوگا کس کو فرصت ملے گی اس وقت دیکھنے کی سب کو اپنی اپنی لگی ہوگی سب کو اپنی اپنی لگی ہوگی تو معاملہ اس سے زیادہ ہولناک ہوگا کہ لوگوں کو دیکھنے کی فرصت ملے کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا اس طرح سے لوگ ہولناک منظر میں ہولناک جو ہے کیفیت میں ہوں گے دہشت کی کیفیت میں ہوں گے اچھا یہ تیسرا حشر ہے اور چوتھا حشر جو ہوگا وہ سارے لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جنت یا جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا کی شکل میں ہم جو ہے رحمان کی طرف لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور, اور مجرمین کو جہنم کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا تو یہ جنت اور جہنم کی طرف جو لوگوں کو بھیجا جائے گا یہ بھی ایک حشر کی چوتھی قسم علماء نے بیان کی ہے یہ جو ہے حشر کی چار قسمیں ہیں اچھا اس کے بعد یہاں سے یہاں تک قیامت کی بڑی نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا جب آگ اکٹھا کرے گی میدان محشر میں اس کے بعد کیا ہوگا کس چیز کی باری آئے گی سور, سور پھونا جائے گا سور پھونگا جائے گا اس سلسلے میں میرے عزیزوں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ون و فقر <فِصُور> جب سور پھونک دیا جائے گا پسے کا منفی سماؤ کہ منفی عرب آسمان اور زمین میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے إلا من شاء اللہ. مگر ان لوگوں کو اخرا. پھر دوسرا سور پھوکا جائے گا. هم دیکھنے لگیں گے اب یہ سور کیا چیز ہوتی ہے سور کے بارے میں حدیث آئی ہے سور فخوفی سور ایک سینگ ہے جس میں جس میں پھون مارے گئے کون سور ہے کہ کون ہے وہ اسرافیل ہیں اسرافیل ہیں یہ معروف ہے بعض اس میں اور اسی طریقے سے لیکن وہ سور پھونکنے والوں کا کے تعلق سے نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا کہ ان کی کیفیت کیسی ہوگی سور پھونکنے والوں کی فرمایا کہ اس دن علی انہدمن ملاکت اللہ من ہم ارش مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں گفتگو کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان نابئی القیت عام کہ یہ جو کان ہے اس کی جو کان کا جو حصہ ہے اس سے اور گردن کے درمیان کتنے سال کی مسافت ہوگی کان کے اس کنارے سے اور اس کے گردن کے درمیان کا جو حصہ ہوگا وہ کتنی سال کی مسافت ہوگی مسییر سات سو سال کی مسافت ہوگی سات سو سال کی کیا ہوگی مسافت ہوگی ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ صاحب سوریہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے اور اس میں حلیمی نے اجمان نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے وہ ابن منبع کی حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بحثی کے پاس اور ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دیلمی کے پاس لیکن اس کے بعد انہوں نے ذکر یہ کیا وہ اسرافیل ملاقم بن ملا اکت اللہ مقربین اسرافیل جو ہے اللہ کے فرشتوں میں سے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں اور بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جو جبریل کے ساتھ میکائل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اور حملت العرش کے ساتھ وہ ہوں گے اور ان کی جو عظمت ہوگی ان کی جو اسرافیل کی جو عظمت ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہ جو سور کو لیے ہوئے ہیں اور انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب مجھے اجازت دی جائے گی اور میں سور پھونکوں اور اپنے منہ میں اس کو لیے ہوئے ہیں سور پھونکنے کے لیے اس قرن کو لیے ہوئے ہیں سور پھونکنے کے لیے اس آلے کو لیے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں وہ حملت اللہ کے تعلق سے پھر انہوں نے ایک صحیح حدیث آ, سنائی ہے تو اور وہ پھر یہاں تک کہ وہ پلک بھی جھپکنے کی ضرورت نہیں کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے ان کی اجازت مل جائے آ, سور پھونکنے والے کے تعلق سے فرمایا اور کئی ایک احادیث آئی ہیں اس سلسلے میں بہرحال یہاں پر مجھے مقصود ہے کہ مختصر طور یہ بتانا تھا کہ سر پھونکا جائے گا اب یہ ہے کہ ایک سور پھونکنے سے دوسرے سور پھونکنے کے بارے میں کے درمیان میں کتنی مدت ہوگی کتنی مدت ہوگی تو ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اللہ فرمایا ما بین نفقتی ما بین نفقتی اور دو نفقے جو سور پھگنے کے درمیان یہ مدت ہوگی اور بہرون چالیس کی مدت ہوگی اب اس میں روایت میں روایت اس میں آیا ہے آگے کیا وہ پوچھا ابو رضی اللہ عنہ سے کہ اس سے کیا مراد ہے مطلب کیا چالیس دن یا چالیس سال چالیس مہینے اس سے کیا مراد ہے تو بہرحال حدیث کے اندر یہی بات آئی ہے کہ وہ چالیس کی مدت ہے چالیس دن یا چالیس سال یا جو بھی اس طریقے سے اس میں یہ چیز آئی ہے تو بہرحال دو نقے ہوں گے پھر دوسری مد... اللہ منشاء اللہ یہاں پر ایک چیز ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو مستثنا ہوں گے اس سے اس سور پھونکنے کے بعد کون لوگ ہیں جو مستثنا ہوں گے اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے امام احمد الحمدل اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو سور کی تاثیر جن پر نہیں ہوگی کہ وہ اس میں سے برے ہیں جنت کے اور بچے ہیں اور بعض جو ہے جو خازن الجنہ ہے جنت کے جو خازن ہے جہنم کے خازن ہے یہ اس میں مراد ہے اس کے بعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استثناء لِمَنْ فِي مِنَ الْحُورِ فَإِنَّ موت یہ استثنا میں کون مراد ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے جو برے عین جنت میں کوئی موت کا مسئلہ نہیں ہے اور مقاتل کہتے ہیں کہ ان سے مراد جبریل میکائل اسرافیل اور ملق الموت ہیں اور حملت العرش سے مراد ہے اس طرح سے جو ہے بعض علماء نے یہ اشتہار کر کے یہ باتیں بتلائی ہیں اور صحیح بات یہ کہ اللہ, اللہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس سے اس, اس, یہ ہوں گے کہ چونکہ اس سلسلے میں اس کی تعین کے سلسلے میں کون یعنی خاص یہی لوگ مراد ہیں کہ ان لوگوں پر کیا بولتے بے ہوشی نہیں چھائے گی بے ہوشی نہیں آئے گی اس سے اے بارے میں جو ہے نس جو ہے خاموش ہے نس خاموش ہے کہ یہ بات اشتہادات ہیں تو اسی لیے ایک اور شیخ الاسلامی طبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ پیدا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ان کنہ نہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین کے ساتھ یہ نہیں بتلایا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ نے مستثنا قرار دیا ہے کہ تو ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہیں کہ یہی لوگ مرادیں علم وقت سا تو پھر یہ معاملہ اسی طرح سے ہوگا جیسے قیامت کا علم ہے قیامت کے علم کی تحدید کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا بھی یہی معاملہ ہے وا اچھا وہ امسال الز اور وہ آیا نلبیا اور امبیا کون کون ہیں یعنی صرف پچیس انبیاء جس کا قرآن میں دکھ رہا ہے اور بعض انبیاء کا حدیث میں دکھ رہا ہے وہ اور بھی تو بہت سے انبیاء آئے ہیں یعنی بعض روایت کے مطابق جس میں کلام ہے سند میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا ہے بھیجے گئے ہیں نہیں اچھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں خبر دی ہے جس اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں دی ہے اور یہ جو ہے یہ ایسا علم ہے جو صرف حدیث کے ذریعے مطلب قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی اسے پتہ چل سکتا ہے اللہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا تمام لوگ میدان جو زمین جو ہے جو ہے زمین بدل دی جائے گی وہ متبدل غیر الرز و اور پھر میدان مشر میں جو قیامت کے دن کا جو میدان محشر ہے وہ جمع ہوں تو اس لیے علماء نے جو حشر کی قسمیں بتائیں چار قسمیں بتائیں دو کا دو حشر دنیا سے اس کا تعلق ہے اور دو حشر کس سے تعلق ہے آخرت سے تعلق آخرت سے تعلق دنیا سے جو حشر کا تعلق ہے وہ کون سے کون سے حشر ہیں یہ ایک بنو نظیر کا جلا کرنا اور ان کا شام کے علاقے میں اکٹھا کیا جانا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے یہ آگ کا جمع کرنا میدان محشر شام کے علاقے میں پھر اس کے بعد تیسرا جو حشر ہے اور چوتھے حشر کا کس سے تعلق ہے آخرت سے تعلق ہے جس میں حساب کتاب ہوگا جو میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد اور جس کی بڑی تفصیلات ہیں اور پھر جو ہے جنت جہنا میں جمع جمع ہونا یہ جو ہے کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے بتائیں اللہ سوجل سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس دورے میں ہم نے سے جو کچھ چوک ہو گئی ہے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے معاف فرمائے مزید ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جو بات پرانو حدیث کے مطابق کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سچے دل سے قبول کر کے اور اس کے تحاظوں کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو آخر الوانہ الحمد للہ صلی اللہ نبینا محمد آخر میں میں کے دعا کا میں تحدل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے علمی دورے کو قائم کیا اور پھر آپ لوگوں سے الحمدللہ ہمیں ملنے ملنے کا ایک موقع فراہم کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعا سے دعا, دعا, دعا, دعا کرتے ہیں اللہ کبرک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے مجالس قائم کرنے کی اس طرح کے دورے قائم کرنے کی کثرت سے ہمیں فرمائے